قد خلق والجن من شیخ صاحب یہ شیخ صاحب اس موقع پر, پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صنع کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی امانت کو بہترین انداز میں ادا کر دیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس جو ہے بہت ہی اثر انداز کے اندر دیا انہوں نے اس بات کو یہاں بیان کیا کہ انسانوں کو جو ہے تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے اس کو اپنے دل میں درو جگہ دینی چاہیے انہوں نے اس موقع پہ اس بات کو بھی بیان کیا وما خلق الجنا ونس اللہ علی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو طرح کی قدر پیدا کی ہے تو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کی دنیا داری کہ تمام معاملات جو ہیں ان کو اسی اسپرٹ کے طرح انجام دینا چاہیے اللہ کہ اللہ تبارک مطالعہ کی بندگی اور عبادت کو ملہود سے ہاتھ رکھا جائے اور اس کے عوامر کو ہم جان دینے کی آخری حد تک کوشش کی جائے محمد بن حسن حافظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو حقیقی ترقی تب ہی مل سکتی ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو انسان کو حقیقی مقام تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تھام دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبرداری کرتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے یہی حکم دیا وما الجن ولن کے انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انہوں نے اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کچھ نشانیوں بیان فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دات وہ زیادہ ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے اور ان ہواؤں کو جو مختلف زمینوں کے اوپر لے کے جاتی ہے اور وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کئی کس طرح وہ مردہ زمینوں کو اپنی زندہ فرماتا ہے بظاہر مردہ زمین کا کوئی امکانات موجود نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین جو ہے دوبارہ زندہ جو ہو جاتی ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہیں اور وہ یہاں پہ یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں دن اور رات بھی شامل ہیں دن کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور رات کے جو ہے انسان جو اللہ تبارک و کے فل وغیرہ سکونت کو اور سکون کو اختیار کرتا ہے ساری کی ساری باتیں جو ہمارے گرد و کے اندر ہیں وہ تبارک مالیٰ کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ اشہادت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عرش اوپر لکھ دیا غالب غازابی کہ میری رحمت کے اوپر غالب ہے اللہ تعالیٰ کا درغزر کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں جب بھی کوئی آدمی طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے قبیر اور صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارفات کے میدان میں اکمل اکم تو اس شاید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اندر کمی بھی نہیں کی جا سکتی اور اس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا فرماتے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ رحمت کا دین ہے یہ انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا اخوت کا یہ حج کا خطب اس بات کا درس دیتا ہے کہ یہ مساوات کا دین ہے برابری کا دین ہے اس میں کسی کالے کو گورے کے اوپر یا گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے اسلام کا بھی تعارف کرایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان کے اوپر ہے در حقیقت وہ حج کی اہمیت کو جاگر کر رہے ہیں کہ حج کا ارکان دین کرکان کیا مقام ہے وہ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاج شہادت این ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دی جائے اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے وہ بھی شہادت دی جائے اور اس کے بعد وہ یہ بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم ہر روز جو ہے پانچ فرض نمازوں کو جو ہے ادا کریں اسی طرح اللہ تبارک سال کے بعد اگر ہم نصاب ہوں تو ہمیں زکاة کو ادا کرنے کا حکم دی ہے اور ہر سال کے, رمضان مبارک کے, مہینے کے کو رکھنے کا حکم دیا ہے, ہے بعد میں پورے کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کرنے کا بھی حکم دیا ہے حج جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے اور جو شخص جو ہے انسان جو ہے استطاعت ہونے کے باوجود وہ توفیق ہونے کے باوجود حج کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و جو ہے وہ ایسے لوگوں سے لاپرواہ ہے کہ اللہ تبارکوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ استطاط اور توفیق ہونے کے جو مالی استطاط ہونے کے باوجود اور جسمانی ہونے کے باوجود حج کے فریدے کو ادا نہیں کرتے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں ارفات کے میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں اور جتنے لوگ بھی ارفات کے میدان میں آئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گوا بنا کر ان سب کی موافی کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں دو سفید ادرو کے اندر ان سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں اور فرماتے ہیں ایمان کی تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا رسولوں پر ایمان لے کر آنا فرشتوں پر ایمان لے کر آنا تقدیر پر ایمان لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن وہی آدمی ہے جو ساری کی سر یہی جو ایمان کی تعریف آپ نے کی ہے پر ایمان رکھنے والا ہے اگر کوئی اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے کسی ایک پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی ایماندار نہیں ہے انہوں نے اس موقع پہ بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے قبل بھی رسول اللہ کو بیجا تھا حضرت موسا علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزاد حاصل تبارک و تعالی نے آپ کی رسالت کو ایک دوام عطا فرما دی ہے اور آپ کی رحمت بے پایا جو ہے اپنی ذات کی حسیت میں جو ہے اپنی زندگی کے اندر بھی اور آپ کا پیغام جو ہے وہ قیامت کی دیواروں تک جو ہے لوگوں کے لیے رحمت کی سیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اللہ اقدام اللہ کو بیان کرتے ہوئے بلکہ آپ کو رحمت والا, دل آپ کو رحمت والا رویہ جس کی وجہ سے آپ کے اردگی جو ہمیشہ محبت کرنے والے ہجوم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ اہل ایمان کی باتوں کو بھی قبول فرمانے والے ہیں اور وہ حضرت رسول اللہ رحمت فرمانے والے ہیں آپ کا پورا کا پورا پیغام رحمت آپ کی ذات رحمت اور آپ کی تمام کی تمام جو تعلیمات قیامت کے تک جو ہے لوگوں کے لیے ایک رحمت کی سی رکھتی ہیں اور اس کی رحمت بے پایا اسی تعلیمات کی رحمت بے پایا کا نتیجہ ہے کہ آج موم اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے اس پیغام رحمت کو جو ہے اپنے دلوں میں بسائے ہوئے جو ہے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے آ چکی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ذکر کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رقیق القلب بنایا ہے نرم دل بنایا ہے فرماتے ہیں جو بھی آدمی افسر ہے اپنی رایا کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرے حکمران ہے تو وہ رایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اگر کوئی آفس میں دفتر میں کام کرنے والا ہے تو اپنے متحد لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اگر کسی کے گھر کے اندر خادم ہے کام کرنے والے تو جو کا مالک ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے فرماتے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے نرمی سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے خیر سے محروم کر دیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی اندر شفا بھی تعلیمات کا مذاق نہ اڑائے ان کا استحصہ نہ کریں جب بھی قرآن کی تعلیمات کا آپ کو علم ہو قرآن کی تعلیمات پہ ہمیشہ خوش رہیں جو لوگ بھی اللہ تعالی کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اٹا ٹوپ گہرائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اندر کے اندر ایسے لوگ تاریخ اور ظلمت کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں انہوں نے اس موقع پہ اللہ تو بارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے پائیں ہیں اللہ تو بارک, ہیں اللہ تو بارک اپنی کتاب کو بھی رحمت قرار دیا ہے اور یہ بات فرمائیے کا رہو کہ اللہ تو بارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جو ہے جوہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے انہوں نے اس بات کا بھی یہاں ذکر کیا کہ اللہ تو بارک و تعالیٰ کے جتنے بھی امبیا تھے اللہ تو کو و رحمت سے متصف فرما دیا تھا اسی طرح اللہ بارک نے حضرت کے بارے میں بات فرمائی ہے آبدم من آتینا من اللہ کہ اللہ تو نے کو سے پہ بات کا بھی کی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے اندر بھی یہ عظیم پایا جاتا تھا کہ اشد کو گتے وہ کافروں کو بس شدید تھے لیکن وہ ہمیشہ ایک کا رحمت والا محبت والا اور والا کرتے رہے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو مدد رکھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مدد رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ مجمعین کے عمل کو مدد رکھتے ہوئے ہمیشہ رحمت کو جو ہے اور محبت کے پیغام کو جو عام کرتے رہنا چاہیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جو آدمی آپ کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اسے سلام پیش کیا کریں السلام علیکم تمہارے اوپر اللہ تعالی کی سلامتی ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے قیام تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو بھی گنہ گار بھی اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا آدمی کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے وہ توبہ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جس طرح جسم کا کوئی ایک اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو باقی پورے کا پورا جسم اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے اگر کسی مسلمان کو دنیا دنیا کے کے کے کسی کونے اندر اندر تکلیف تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں انہوں نے اس موقع اس بات کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاشرت کی بنیاد رکھی ہے وہ در حقیقت رحمت کے اوپر رکھی ہے اور رشتے داری کی بنیاد جو ہے وہ بھی رحمی کے کی ہے. اسی طرح انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جس وقت اپنے والدین کے کو رب رحمت فرماتے رہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ انسان اور اس کی کے تعلقات کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تبارک وطالع نے اس بات کا ذکر کیا کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے اندر سے کو پیدا کر کی ہے اور تمہارے ان کا درمیان جو ہے ایک سکون کا جو رشتہ سوار کی ہے اور تم جو ہے ان کے درمیان جو اللہ تبارک اور مودت والی بات کو پیدا کی ہے توجہ کی پوری کی پوری جو, جو خطبے کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ رحمت محبت اور موت کو جو ہے وہ جاگر کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ دور تشدد کا دور ہے افطراک کا دور ہے اور یہاں پہ انسان جو خود کا ساتھ شکار ہو چکا ہے راستے کو لوگ اختیار کر چکے ہیں چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامت رحمت جو ہے ان کو جاگر فرما فرماتے ہیں کہ لوگوں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں سے پریشانیوں کو دور کرو ان کے لیے پریشانیوں کو پیدا نہ کرو پریشانیوں کو ان کے لیے جنم نہ دو بلکہ ان سے پریشانیوں کو ختم کرو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جس نے مسلمانوں کو ایک درخت جو پریشان کرتا تھا راستے میں لگا ہوا تھا اسے کاٹ دیا تو اس کے عوض اللہ تعالی نے اسے جنت الفردوس میں داخل فرما دیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی کی سو رحمتیں ہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ابھی تقسیم کی ہے لوگوں کے درمیان جنات کے درمیان جنو انس کے درمیان ہایا و ناد کے درمیان اور 99 رحمتیں ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں تقسیم کریں گے فرماتے کے لوگوں رحم دل بن جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ار من فی لرجی تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا اس موقع پہ بات کو بیان کی ہے کہ جو رحمت اور محبت ہوتی ہے اس کے جو آسار ہوتے ہیں وہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے بڑے ہی آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں ایسے حکمران موجود ہیں جن کے اندر یہاں پہ رحمت والا معاملہ موجود ہے ان کے نتیجے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے اسے فیض یاب ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے حج کے موقع پر اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کا جو ہم فریدہ انجام دے رہے ہیں یا دیگر معاملات کو انجام دے رہے ہیں در حقیقت ایک محبت پیار الفت اور رسسٹنس والا ایک معاملہ جو ہے نا وہ کی طرف یہاں موجود ہے اسی یہ بات کہہ رہے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنا جو ایک رویہ جو کردار کو ادا کرتے رہتے ہیں وہ حکمران جن کے مد مقابلے میں وہ حکمران جو محبت کرنے والے رحمت کرنے والے وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے قابل تعریف اور توفیف ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تمام کی تمام جہلانہ رسومات کا خاتمہ کر دیا شیرک کا خاتمہ کر دیا بدکاری کا شراب سود ناچ گانا پرستی نسل در انتقام جو لیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں میں تمام کا خاتمہ کرتا ہوں فرماتے بھی لوگ ہیں جن جن اس رسومات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ان کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں بے حیائی اوریانی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو فحاشی کو عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے لکھائی اس موقع پہ انہوں نے جو ان حکمرانوں کے لیے دعائیں خیر بھی کی ہے جو عوام کے کام آتے ہیں اور اس موقع پہ جو ہے انہوں نے حاج کا انتظام کرنے کے حوالے سے سعودی حکمرانوں کے لیے بھی اور اس طرح جو ہے ان کے لیے جہاں پہ توفیق کی دعا کی ہے اسی طرح جو ہے ان کے لیے ہدایت کی اور ان کے لیے راستے کی بھی دعا کی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و کی طرف سے ملنے والی توفیق کے بغیر اور اس کی طرف سے ملنے والے کے بغیر کوئی بندہ ہاں وہ کتنے بھی اونچے منصب کے اوپر ہو اس کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا اسی طرح انہوں نے کے لیے بھی دعا کی ہے کو بھی بارک اپنی توفیقات سے بھی نوازے اور ان کو و راستے کو بھی پر فرماتے ہیں اسلام میں عزت کی بنیاد رنگ نسل علاقے کی بنیاد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی طور پر مطلع اللہ تعالیٰ کے عزت والا کون آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے متقی انسان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو حجت الوداع کے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی امتیاز کا بھی خاتمہ کر دیا چاہے کوئی سردار ہے فقیر ہے سارے کے سارے یہ عرفات کے میدان میں دو چادروں کے اندر وہ موجود ہیں اور اسلام یہ اس بات کا درس دے رہا ہے کہ اسلام کے اندر کسی کو کسی بنا پر کوئی مالدار ہے فقیر ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی لباس کے اندر موجود ہیں اسلام کے اندر کسی کو کسی وجہ سے برتری نہیں ہے اللہ کے تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اس موقع پر دوبارہ جو ہے رحمت کے مودھو کو جو ہے نا اجاگر کی ہے انہوں نے کہا اللہ تو بارک و تعالیٰ کی رحمت کے نشانوں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ آج معاشرے میں جتنے لوگ پاک باز طاہر و متقی نظر آتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے نظر آتے ہیں مگر نہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہر نفس کے اندر ایکسی سرکشی والی کفیت موجود ہے سرکشی والی بات موجود ہے کہ, انن بسو کہ ہر نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی سمت گامزن کرا ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کی عنایت ہے کہ وہ انسانوں کو پاک بادی کا اور تقوی کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ بھی آپ فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت, ہے کہ اللہ تبارک اپنی رحمت بے پایاں کے ذریعے ہاں عملے سالے کے نتیجے دہل نہیں ہو سکتے بلکہ یہ خارص اللہ تعالی کی عنایت ہوگی اس کا فضل ہوگا اور اس کی رحمت ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو جنت میدان فرما دے گا چنانچہ ہمیں ہر لہٰذا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو مدد رکھنا چاہیے فرماتے ہیں یہ جو خطبہ ہے یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے معاشرت نظام کی بنیاد مہیا کرتا ہے اور جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اس کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہی انسان کامیاب ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت ہیں شفیق ہے رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو غالب کرنے والے ہیں جتنے لوگ بھی کے میدان میں موجود ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سارے کے سارے معاملات رحمت کا ذکر کیا انسان کو کاروباری معاملات لین دینوں اس کے اندر بھی نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اپنا حق لینا ہو نرمی کا ساتھ لینا چاہیے اور جب اس کا حق دینا ہو تو پیار اور محبت کے ساتھ دینا چاہیے اور انہوں اس موقع پہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تو بارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحمت والا معاملہ کرے جو حدید و فروغ کے درمیان جو ہے. وہ ایک نرمی کا لچک کا محبت کا مظاہرہ کرتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارکی کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا طلب گار ہیں اسی طرح ہم بینی معاملات میں رحمت کا جو ہے طلب گار ہیں ہمیں قرآن مجید اگر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم آسان کی وجہ سے پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس کے رحمت کو حاصل کرتے ہیں فرماتے ہیں میں تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو خواتین کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں جو لوگ بھی مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے کی جہاں بھی قرآن کا درس ہو قرآن کی تعلیمات عام کی جاری ہوں آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں آپ ایسی مجالس کو اٹینڈ کریں جہاں پر قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں فرماتے ہیں جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے بندے کو ڈانپ لیتی ہے حتیٰ کہ جتنے لوگ بھی اس مجلس کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں فرض نماز کی پابندی کرو پانچ نمازوں کی پابندی کرنا یہ مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے نماز جو ہے اسے اسلام کا اہم رکن قرار دیا گیا پورے کے پورے اسلام کی بنیاد نماز کے اوپر ہے فرماتے ہیں جو آدمی نماز قائم نہیں کرتا گویا کہ اس نے اسلام کا ایمان قبول کرنے کا حق ادا نہیں کیا فرماتے ہیں فرد نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قیام الل کو بھی لازم پکڑو تحجد کی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لے گا انہوں نے اس موقع پہ ان ذرائع کا بھی ذکر کیا اعمال کا بھی ذکر کیا جن کا اللہ تمہارک کی رحمت حاصل ہوتی تھی ذرائع میں سے اللہ تبارک نتیجہ کیا نکلتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ جو ہے اللہ اور جیسا کہ قرآن بات معلوم ہوتی ہے جب انسان جو ہے اللہ تبارک کی بات کو مانتا ہے حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تبارک جو ہے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک کے کے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے لوگوں سے جو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان جو بندہ لوگوں کے, درمیان ان کے درمیان کو دور کرنے کی کوشش کرتا, کو کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک فرماتے ہیں اسی طرح کا ذکر کیا مومن مرد اور مومن عورتیں جو مددگار ہیں جب ان کو ایک دوسرے کرتے ہیں پھر وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور کی تاب کرتے ہیں تو ایسے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر جو ہے وہ رحمت کا جو ہے نزول فرماتے ہیں. فرماتے ہیں, بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اگر آپ کے اتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں کہ ساری زمین گناہوں سے بچ چکی ہے لیکن اللہ تعالی کا فرمان آپ کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تقنت رحمت اللہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آؤ گے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا جو سو لوگوں کا قاتل تھا جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں فرماتے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ مسئلہ سلوک کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیر خیر حلید حلید سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و یال کے بال کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک باد اپنے بندے کو محاطبوں کا یہ بات کہتے ہیں تمام انسانیت کو ہو کر یہ بات کہتے ہیں یا بات کی ناسترف علام حسین اللہ, اللہ تک نترحمت اللہ اے میرے بندوں میرے رحمت سے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام جو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے بعد نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ حضرت موسٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے رحمت کے طلبگار رہے اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں نیکو کار بندوں میں شامل فرما دے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک وا تعالی سے اس بات کی دعا مانگی ربنا ثلامہ انفسنا ربانہ ثلامہ انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کی ہے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحمت نہ کی تو ہم یقیناً پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اس وقت جو ہے شیخ صاحب جو ہیں وہ پورا, پورا نقطہ جو, ان کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ رحمت کا جو پیغام ہے جو ہر اعتبار سے تین میں موجود ہے اس کو اجاگر کرنا ہے تاکہ تشدد اور انفر... جو افطراک کا اب ہر طرف جو دوا ہوا ہے اس کو مٹا دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام رحمت کو جو عام کر دیا جائے فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم دینا برے کاموں سے منع کرنا فرماتے ہیں یہ صرف میرا فریضہ نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کے اندر رہنے والے ایک ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہر مسلمان کو اچھی بات کا حکم دے بلکہ مسلمان کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دے اور انہیں اچھی باتوں کی تعلیمات دے فرماتے اللہ تعالی نے ذکر کیا اس امت فرمایا کہ تم بہترین امت تم اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اس کے بعد فرماتے کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ آج کے دن جہنم سے آزادی لینے کا وقت ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا موقع ہے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر اللہ تعالی عرفات کے میدان کے اندر جو لوگ آتے ہیں اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کرتا ہے ایسا پورے سال کے اندر کسی دن کے اندر بھی اتنی تعداد کے اندر جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا تو فرماتے لوگوں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں طائب ہو جاؤ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے اس کے سارے گناہوں کے سارے کو مٹا دیا جاتا ہے انہوں نے اس موقع بات کا جو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ تبارک وادی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارکباد ہمیں عرفہ کے مقام کے اوپر جمع ہونے کا موقع دی ہے اور ہمیں اس رحمت کے جو لمحات ان سے پورا کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے اللہ تبارک واحد دعائیں مانگنی چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس سے جو مناجات جو ہر طرح کی کرنی چاہیے اپنے جملہ کو سامنے رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک عرفہ کو بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کو جہنم سے مقبول کریم صلی اللہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں پورے کا پورے حج کا جو ہے ادا کرنے کا طریقہ جو ہے. آج ہم یہاں پہ اگر نمازوں کو کثر کریں گے اور نمازوں کو جمع کریں گے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دی ہے آج ہم یہاں پہ جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے مغرب تک یہاں پر قیام کریں گے اور مغرب کی نماز کو نماز جمع کریں گے تو اسی طرح مناسب جن میں کے پر رمی کرنا ہے اسی طرح جو ہے آپ کا جو وہاں پہ قربانی کا جانور جو ہے ذبح کرنا ہے, تو زیارت کرنا ہے یہ ساری, ساری باتیں جو ہے بیانصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور آپ خود اس بات کا انداز لگائیں کہ ہم بغیر کسی بھام کے بغیر کسی شک و شبے کے جب مناسب حج کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے جو ہمیں پیغام مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے فرماتے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہنے والے ہیں جو بھی آپ کا حکمران ہے آپ اس کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اس کے ساتھ اختلاف نہ کریں جب تک آپ کا بادشاہ آپ کو کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکم دیتا رہے اور وہ خود بھی اللہ تعالی کی کتاب پہ عمل کرنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو ایسے بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت کے اندر اختلاف نہ کیا جائے بلکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بعد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کا بھی خاتمہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے حجت الوداع کے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے بعض لوگ ایسے تھے جو سود کو تجارت کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا معیشت کا نظام تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب یہ ہم سودی کاروبار کو فروغ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حرم رم اللہ حر ربا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ایسے لوگوں کو مخبوط الحباس بنا کر قبروں سے اٹھایا جائے گا اس موقع جو ہے شد و مس سے فرما رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و جو ہے ان کے تمام کے تمام مناسب کو ان کے تمام, کے تمام جو عبادات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے اور ان کو اپنے وطن جو ہے خیر و حریت کے ساتھ پہنچائے اور ان کے درمیان جو ہے ان کے درمیان جو ہے محبت کو اور الفت پیدا فرمائے اور جس وقت اپنے واپس اپنے وطن کو پہنچے تو بڑی حیر و حریت سے پہنچے اور ان کے درمیان جو ہے محبت موجود ہو الفت موجود ہو اور پیغام رحمت کو لے کے جائیں اور یہاں پہ جو اپنے خطبے کو اپ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی جو ہے وہ ہر قسم کے تنزل سے, ہر قسم کی سے پاک ہے اور اسی طرح جو سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور یہاں پر دعائیں خیر کے پر جو انہوں نے جو بڑی کثرت سے اور بڑی جو ہے مناجات کے انداز میں کی ہے یہاں پہ اپنے خطبے کو وائڈ اپ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے دعائیں خیر جو کی گئی ہے ہمیں بھی اس میں حصہ دار بنائے اور ہماری بھی نیک تمنا قبول و منظور فرمائے